تعلیم اور تہذیب پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ و پبلشر حسین وہ نبے سال کی عمر ہو گئی ہے ساری زندگی انہوں نے کتابوں کا کاروبار کیا پرانے حیدرآباد میں کتابوں کی فروخت کے بارے میں گزت سے وہ جال کا ایک خاص مخصوص انداز آپ سن سکتے ہیں یہ وہ انداز ہے یا یہ وہ زبان ہے جو حیدرآباد کے بازاروں کی زبان تھی صاحب होते निशान है के ہے اور, ایک اور, ایک چکند... اور دوسرے یہ چائے ملازم کی ڈیوری ہے हुँ. وہاں بھی مشاہرے ہوتے تھے وہاں آ... نام بولتا ہوں مگر شاہد نواز کے خاندان کے رئیس تھے جو وفا کا حل کرتے تھے وہاں بھی مشاہرے ہوتے تھے اور آدمی بیٹھ کے ہوتے تھے اور وفا صاحب جو ہیں ادب بھی اچھا سا رکھتے تھے اور ان کے پاس ایک شاید ڈرامٹسٹ میں نام بھولتا ہوں جورانے لکھتے تھے پڑھ کے سناتے تھے یہ سب اور سکندر سنا ہوں اور دوسرے ہماری یونیورسٹی کے قدیم حیدرآباد کی تحریر جو ہے وہ تہذیب قادل قدر تھی اور اس تحریر میں یہ قصم کے قوام ایک جیسی تھی اور ہندو مسلمانوں کی کوئی تکلیف نہیں تھی میرے دوست تھے دوارکا نگم اور رائے یہ میرے خاص دوستوں میں تھے تو ان لوگوں کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ ہمارے گھر آتے تھے ہم اس سے گھر جاتے تھے خوشن رائے محبوب نارائن تو ہے مخلف دوست تھے کہ وہ ہمیشہ پکڑ پکڑ کے اپنے گھر جا رہے تھے اور بیٹھتے تھے اور وہیں ملاقات ہوئی تھی اور مختصر ہوئی ہوتی اور دفعہ اس <سؤال> <سؤال> کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے <coughs> हैदराबाद की तहवीर और तहवीर कहूँ क्या करना चाहिए ते, ते ते ते ऐसा खुलूस था जिसके तरीके से एक दूसरे से اور حیدرآباد سے متعلق کیا تھا جی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا حیدرآباد میں سب سے حدیث دکان جو ہے احمد حسین صاحبوں کی نبی میرا لڑکا بدل چلا ہے کتابوں حیدرباد قدیم کتاب نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت اردو کی کتنی کتابیں لکھتی تھی یعنی آپ اچھی طرح کی گزر بسر ہو جاتی تھی اردو کی کتابیں کتابیں زیادہ بکتی تھی اچھا اور جو ادبی مذہب تھا حیدرآباد میں جو چائنا کا دیویا تھے اور حیدرآباد بہت کچھ آپ کیا کرتے تھے آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا حیدرآباد سب سے قدیم دکان جو ہے احمد حسین حیدرآباد میں اب تک باپ کے اس کے نام سے گویا ابھی حال میں کتابوں کی کدایت کی طبیعت میرا لب کا بدل گیا ہے کتابوں کی سدایت کم ہو گیا اور دوسرا کچھ سامان کا کام کتنی کتابیں بکتی حیدرآباد کی سب سے قدیم دکان نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت اردو کی کتنی کتابیں دکھتی تھی یعنی آپ اچھی طرح اردو کی کتابیں کتابیں تو زیادہ دکھتی تھی اور ان کا مانیہ تک جو ادبی مذہب تھا دیولیاں تھے اور جو لوگ تھے دیوڑیاں وغیرہ تو وہاں عموماً جو ہے ایسی کتابیں جاتی مثلاً اور ناولوں میں عبدالحد کے ناول زیادہ دکھتے تھے اور, اور اس ناول نبی تھے محمد محمد میں نام میں کا واقعہ میں بہت پورانا واقعہ نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد ہاں ڈپٹی نظیر سرشاد رتن نا سرساد حاس کتابیں کم دکھتی چرچا تھا اور دو تین شاعر تھے شاعری کتابوں کی قیمتیں کیا ہوتی تھی اس وقت جی کتابوں کی قیمتیں کیا تھی کتابوں کی قیمتیں انتہائی کم ہوتی تھی کم لکھ سع سفی کی کتاب اس زمانے میں کتاب چھپوائیں تو اس کی لاگت کیا آتی تھی اس کے اوپر اس زمانے میں کاغذ کتابت بہت سستی تھی سعود شفی کا اگر کتاب چھپائے جائے تو آٹھ ہاتھ بتا دیں زیادہ اچھے کاغذ کاتب کی سولہ ایک بار کے سولہ سائٹ آپ کیا جیسا یہ کتاب جی سائز رائڈ کی کتابت ہوتی تھی چار روپے پہ جی روپے روپئے جو ہے سولہ سو پہ سولہ سو پہ کتابت اور بابری کا تین روپئے پر بیسویں روپئے تھے اور اچھا اچھا کام جو تھا بیس تیس سائز کا وہ سات روپے یا آٹھ روپے کاغذاس پیپر یہ کاغذ یہاں बाहर میں بنتا تھا یا باہر سے آتا تھا نہیں اس زمانے میں تو باہر سے کاغذ آتا تھا حیدرآباد میں کاغذ بننا شروع ہوئی جی حیدرآباد میں اس وقت اور کون کون سی صنعتیں تھیں یعنی نظام کی اپنے قائم کی ہوئی اس زمانے میں دیکھیے آپ بیدر کی صنعت بہت مشہور تھی وہ کیا تمام چیزیں بنتے تھے بٹن زیادہ تو بٹن بنتے تھے اور بٹن کی بڑی مانگ ہوتی تھی اور کیا تھا اور کون سنت ریٹ اور صنعت اورنگ آباد کا ہندو اور مشروب یہ صدق بھی بہت ہی اچھے پیمانے پر تھی और اور مختلف دو چار صنعتیں تھے جو لکھی ہے نا ایک کتاب صنعت پر حیدرآباد کی صنعتیں اس وقت بھی کتابیں ناشر چھاپتے تھے یا مصنف خود چھاپ لیتے تھے اپنی کتابیں کچھ مصنف بھی چھاپتے تھے کچھ پبلک شرف چھاپتے تھے hmm. مگر اپنی کتابیں مصنف خود چھاپتے تھے زیادہ تر کیونکہ اس میں ایسا تھا کہ پبلک نہیں تھے کتاب دیکھنے والوں کی دکانیں تھے وہ چھاپتے نہیں تھے زیادہ और एक किताब उस जबान में बड़ी मशहूर हुई थी वो इससे नाविल आबिदा जिसके तो पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आएगा तकल्लु रहेगा बरत उसके आबदा के और एक आ, سجاد مرزا دیکھ بہلوی جو پروفیسر یہ سجاد مرزا ہے ان کے کچھ ناول وغیرہ وہ بھی چھاپے और اور ان کے ایک مشہور کتاب लाल اور منتق پر ایک کتاب تھی تو وہ کوس میں بھی شہید تھے और وہ پروفیسر تھے وہ نگر کالج کے اردو کے آخری مشاہدہ معاہرہ کے جوڑہ کے انتقال کے بعد اور کے والد مجھے پاس لے گئے تھے رات میں مشاہدہ تھا مہاراجہ کی جوڑی مہاجرا کے جوڑاجا کا انتقال ہو چکا تھا آخری مشاہرہ تھا وہ مشاع میں کون کون تھا مشا میں جی اس مشا میں شاعر کون میں دیکھئے پورے تفریح تھا نام یاد نہیں ہے مگر حیدرآباد کے بعد میں تو آپ اپنا کچھ کلام سنائیے کچھ یاد ہے میرا کلام نہیں ہے میں شاید نہیں ہوں اچھا آپ کا تفلق حسین میں یوں ہی رکھ رہا ہوں ایشوریہ تھے تاج میں ایک لطیفہ آئے خورشیدہ کیا تصد حسین علی سے احمد حسین سے جاف رحل والد کا نام احمد حسین دادا کا نام جاف رحل اس لحاظ سے تاج کو اپنا لگا لیٹ جائیے آرام کیجیے آپ تھن گئے